الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الجريم أما أضعون بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن جبين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانصار من المان و الانصار من النفاق صدق اللہ و وصدق رسوله نبی الکریم میرے محترم انصار مہاجرین اور وزیرستان کے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج محرم الحرام کی چھٹی تاریخ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ جل جلال کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہمارا تعلق مہاجرین سے ہے اور انشاءاللہ مجھے میری آواز سے شاید پہچانتے ہوں گے اللہ جل جلال نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو تعلق اور رشتہ قائم کیا ہے میں آج آپ حضرات کو اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں گا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں مہاجرین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں مہاجرین ایک بہت بڑی تعداد وزیرستان میں موجود ہے جہاد میں مصروف ہیں پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی جہاد میں مصروف ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں اکثر ان کاروائیوں کے مشوروں کے مراکز ہی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ وزیرستان کے مسلمان مسلمانوں کے لیے غیرت کا اور وزیرستان کے مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہے آج وزیرستان کے مسلمانوں کو اور ہمارے انصار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں اور ان دہشت گردوں نے آپ کے علاقے کے امن کو خراب کیا ہے یہ ریڈیو میں یہ باتیں ہوتی ہیں ٹی وی میں یہ باتیں ہوتی ہیں اخبارات میں یہ باتیں ہوتی ہیں یہ سب مناسبین کے پرا ہیں یہ سب یہود نصارہ کے پراپیگنڈے ہیں یہود نصارہ ہمیں اور آپ کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہود نصارہ ہمیں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہود نثارا ہمارے اوقات کے درمیان موجود دوستی کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے میں آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ مولی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ہمیں موقع دیا میں ان کی ابزر ہوں اور حرکت اسلامی ازبکستان سے ہمارا تعلق ہے تحری کے طالبان پاکستان سے ہمارا تعلق ہے القاعدہ سے ہمارا تعلق ہے تحریک طالبان افغانستان سے ہمارا تعلق ہے ہم سب کے سب امیر المومنین، اللہ محمد رومر مجاہد حقیض اللہ کے سپاہی ہیں ہم ان کے لشکر ہیں اور اسلام کے لشکر ہیں آپ ہمارے انصار ہیں اور ہم آپ کے مہاجرین انصار کا مطلب ہے مددگار انصار کا مطلب ہے مددگار جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں ان کو گھر فراہم کرتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں ان کے لیے مرکز بنا کر دیتے ہیں الحمد للہ دو ہزار ایک کے بعد سے جب سے عمارت اسلامیہ سپوت ہوئی ہے اور افغانستان میں اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے وزیرستان کے مسلمانوں کی قربانیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے وزیرستان کے مسلمانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ غلطی نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ کوئی خطا نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ فخر ہے اور یہ عزت کا مقام ہے منافطین نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف رافیڈنڈے کیے ہیں لیکن مخلفین نے ہمیشہ اسلام کے ساتھ تعاون کیا مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا مجاہدین کے ساتھ تعاون کیا مجاہدین کے ساتھ, مجاہدین کے ساتھ مدد یہ وزیرستان کے مسلمانوں کی غیرت ہے کے مسلمانوں کی قربانی ہے کہ باوجود ڈرون حملوں کے باوجود ان کے اوپر مسلسل حملوں کے یہاں کے مسلمان مجاہدین کو اور مہاجرین کو اپنے تینوں کے ساتھ لگائے ہوئے صاف بات میں آپ کو کرتا ہوں یہ جو پسٹول ابھی میرے کندھے پر لٹک رہا ہے اور یہ جو کراچین کو کندھوں پر لٹک رہی ہے ہمیں ان پستولوں کے ساتھ ہمیں ان کراچین کو ہمارے ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ہماری وہ ماں جن کے پیٹ میں ہم رہے ہیں اور جن کے رہن سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جن کا دودھ ہم نے کیا ہے وہ بات جنہوں نے ہماری پرورش کی وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ فرمائے اللہ تعالیٰ وزیرستان کے مسلمانوں کو غیرت مزید نشید فرمائے مزید آپ حضرات کو قربانیاں دیری کی توسیع عطا فرمائے آپ حضرات نے ان مہاجرین کو اپنے گلے سے لگایا ہے ان مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا ہے ہم آپ کے شکر گزار میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرستان میں مہاجرین کی موجودگی یہ آپ کے لیے عزت کا مقام ہے یہ آپ کے لیے قید کا مقام نہیں ہے یہ آپ کے لیے غیرت کا مقام ہے یہ آپ کے لیے بغیرتی اور دلت کا مقام نہیں ہے مدینے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مہاجرین کو پناہ دی آپ مجھے اس کا جواب دیں کیا مدینے والوں مدینے والوں کے لیے ضلع کا مقام تھا یہ عزت کا مقام تھا عزت کا مقام تھا لیکن جن مناسقین نے ان کو ذلیل کہا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا لئی رجحانہ مناسبین نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہمارے جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال بحال کریں گے یعنی انہوں نے عزیز اپنے آپ کو کہا اور ذلیل مہاجرین کو کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیزہ عزا و رسولی عزت اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے مسلمانوں کا حق ہے ورثم المناسین اللہ عالم لیکن مناسبین ان باتوں کو نہیں جانتے میرے دوستو میرے بزرگ اللہ کا رسول فرماتا ہے حب من الصار انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے وہ عبد من النفاق اور انصار کے ساتھ نفرت کرنا انصار کے ساتھ برا معاملہ کرنا یہ مناسبین اور نفاق کا حصہ ہے ہم آپ حضرات کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ حضرات ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں ہاں <تصفح> میں آپ سے پھر بھی یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جو مہاجرین ہیں یہاں آپ کے علاقے میں آپ ان حضرات سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی اسی محبت کی بدولت اسی محبت کی برکت سے یہ مہاجرین مسلسل دس سالوں سے دیہات میں اور آج وہ امریکہ جو کہ سرکشی اور سوگیانی اور پھر اونت کے آلہ مکان پر پہنچ کر اتنے مسلمانوں کو للکارا تھا آج انہیں مہاجرین اور انسار کی قربانیوں سے امریکہ اپنے گھسنے سیکنے پر مجبور ہے اور فکر کو دلت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور مغلوبیت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں کی لاٹے ہر روز اس کے وطن واپس جا رہی ہیں یہ آپ حضرات کی قربانی ہے کہ آپ حضرات نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان مہاجرین نے یہاں مرکز بنائے اور وہ اطمینان کے ساتھ وہاں جنگ میں مصروف ہیں ان کے گھر والے یہاں وزیرستان میں عزت کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہیں ان کا مال محفوظ ہے ان کی جانیں محفوظ ہیں یہ آپ حضرات کی قربانیاں ہیں حضرات اپنے آپ کو نہ حضرات اپنے آپ کو بے غیرت نہ سمجھیں آپ حضرات اپنے آپ کو مغلوب نہ سمجھیں آپ حضرات نے وہ قربانی کی ہے جو قربانی مدینے کے انسار نے کی ہے مدینے کے اندر کو اللہ تعالی نے عزت دی آج کی جو خاطی بھی مقتہ جاتا ہے وہ مدینے میں ضرور جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکے سے تھا لیکن ان کی خبر مبارک کہاں ہے مدینے میں ہے اس لیے کہ مدینے والوں نے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر قربانی کی اور اپنی جان اور اپنی جان اللہ کو مدینے میں حوالے مکے میں واپس نہیں آئے آج کے کتنے سارے مہاجرین ہیں جو کہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوئے بہن بھائیوں سے جدا ہوئے اپنے خاندان سے جدا ہوئے اپنے تمام محبت کے رشتوں سے وہ جدا ہوئے وہ آپ کے ہاں آئے اور انہوں نے آپ کی محبت دیکھی آپ آپ کی محبت اور آپ کی مہربانی انہوں نے دیکھی ان کی خبریں یہاں بن رہی ہیں اور بعد کی تو قبریں بھی نہیں ہیں بعد کے تو کوٹ کے ٹکڑے ہو گئے بعد کے تو رشموں کے ٹکڑے بھی نہیں ملے لیکن وہ یہاں سے آپ کے ساتھ انہوں نے بے افائی نہیں انہوں نے اپنے انسان کے ساتھ بےوپائے نہیں کیے انہوں نے اپنے انسار کے ساتھ بےغیرت ہی نہیں کیے میں سوال آپ سے کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا بھی مہاجرین ہیں آپ ان کو غیرت مند سمجھتے ہیں یا بے غیرت سمجھتے ہیں زور سے بولے زور سے آپ مہاجرین کو غیرت مند سمجھتے ہیں اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غیرت مند انسان غیرت مند انسان کے پاس جاتا ہے یا غیرت مند انسان بےغیرت انسان کے پاس جاتا ہے غیرتمند انسان غیرتمند انسان کے پاس جاتا ہے غیرتمند انسان بھی غیرت کے پاس نہیں جاتا ہم نے کیونکہ اللہ کے کی دین کے لیے غیرت کی اللہ کے رسول کے لیے غیرت کی اللہ کے کتاب کے لیے غیرت کی اللہ کے اسلام کے لیے ہم نے غیرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اپنے ذہن والیوں کو چھوڑ دیا وطن جائزہ تجارت ہر چیز کو چھوڑ دیا اور آئے تو کس طرف آئے وزیرستان کی طرف آئے یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی علامت ہے کہ وزیرستان کے لوگ غیرت مند ہیں اور وزیرستان کے لوگوں نے اللہ کے لیے حیرت کی اور قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان نم الحمد الخواتین امار کا دار و مدار خاتمے پر ہے امار کا دار و مدار انجام پر ہے آپ حضرات نے جس طرح دس سالوں سے نیک امار کیے ہیں مہاجرین کے ساتھ قربانی کی ہے انکاری کی ہے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ انصاری کے اس تسلسل کو برقرار رکھیں انصاری کے اس تسلسل کو قائم رکھیں اور, اور مہاجرین کے ساتھ مسلسل مسترد کریں مہاجرین کے ساتھ تعاون کریں مہاجرین کے ساتھ امداد کریں مہاجرین اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ کی جان کی قربانیاں پیش کریں مہاجرین مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ کی مال کی قربانیاں پیش کریں مہاجرین اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں فدا کر رہے ہیں آپ کے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو فدا کریں قربان کریں ہم سب مسلمان ہیں ہم میں کوئی بھی غیر ملکی نہیں میرا رب کون ہے بتائیں آپ کا رب کون ہے میرا پیغمبر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا پیغمبر کون ہے میری کتاب قرآن ہے آپ کی کتاب تو قرآن ہے میرا دین بھی اسلام ہے آپ کا دین بھی اسلام ہے میرا, میرا نظام بھی شریعت ہے اور آپ کا نظام بھی شریعت ہے جب ہمارا سب کچھ ایک ہے اللہ بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے تمام چیزیں ایک ہیں تو پھر یہ پشتو بلوچی ہندی پنجابی اردو ان زبانوں کے الفاظ کے فرق ہمیں جدا نہیں کر سکتے کاجا رنگ سفید رنگ لال رنگ سرخ رنگ پیلا رنگ ہمیں جدا نہیں کر سکتا ہمیں اللہ نے ایک کیا ہے ہمیں اللہ نے جوڑا ہے جو اور جسے اللہ نے جوڑا ہے ان کو کفار نہیں توڑ سکتے اس لیے میرے دوستوں آپ سے میری درخواست یہ ہے تمام مہاجرین کی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات نصرت کے سلسلے کو برقرار رکھیں تعاون کے سلسلے کو مہاجرین کے ساتھ برقرار رکھیں پاکستان کے جہاد میں بھی افغانستان کے جہاد میں بھی ہر طرف ایک قسم کے جہاد ہے آپ حضرات مہاجرین کے ساتھ مزید تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو جو تعاون کرنے کے لیے تیار اپنا ہاتھ کھڑا کرے ان اللہ آپ کا ہاتھ کھڑا کرنا یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا اگر اللہ آپ سے یہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہاجرین سے ساتھ فراہم کرنے کے لیے نیت تو میں نے کی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جو میرا مقصد تھا میں آپ کو پہنچا چکا ہوں اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انصار مہاجرین کے درمیان محبت برقرار رہے اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کریں ہم نے محبت کے تمام رشتوں کو قربان کیا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں آپ سے ہم محبت مانگتے ہیں اب ہمارے ساتھ محبت کریں گے ان <سلام> اور محبت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کو سلام کیا جائے مجاہدین کی امداد کی جائے مجاہدین کو مراکز کی ضرورت ہے مراکز فراہم کیے جائے گھر کی ضرورت جائے ان کے بھی بال بچے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں ان, کے, ان کا خیال کیا جائے ان کی بیواؤں کا تیار کیا جائے ان کے یتیموں کا خیال کیا جائے میں چند نہیں مانگتا ہوں آپ سے میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ محبت کریں اور ان کے لیے دعا کریں دعا کریں ٹھیک ہے تمام ساتھی تمام بزرگ حضرات انشاءاللہ دعا کریں گے آپ حضرات مجاہدین کے لیے مہاجرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انصار مہاجرین اور تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس علت کی زندگی سے نکال کر کشوہا تو مصرف کی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے انصار کو مزید عزت عطا فرمائے ہمارے انصار کو مزید اللہ تعالیٰ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خير السلام عليكم